<تصفيق> بس اللہ صحمد علیہ محمد و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تب حضرت سگن موجود تمام خران اور باقی سامعین کشمس واقعی سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس فقو باب و سوم نمبر دو ہاں جی اور پیج نمبر ایک سو سولہ سے آپ حضرات مبارکان تاج کے درخت پہنچا رہا ہوں اور کل کے دس میں قرآن پارک میں جو آیا تھے روزے کے بارے میں ان کا محت ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچایا تھا اب روزے کے احکامات تفصیل سے شادر شاستر ممن الروس بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ روزے کی اقسام بیان کریں پھر فاصل فرماتے ہیں روزے کی جو ہے دو قسمیں آپ بیان کر رہے ہیں موٹا پھر اس کی جزیات میں جاتے ہیں مدعام سوم و روزہ ہاں جی سوم روزے کے معنی میں اس کی دو قسمیں عمر سوم المرضی اور غیر مرضی کریں یعنی ایک روزہ ہے جو اللہ کو پسند ہے پسندیدہ ہے اور ایک روزہ اللہ کو ناپسند ہے ہاں جی روزہ ہے بظاہر اچھا لیکن اللہ کو وہ روزہ ناپسند ہے تو پسندیدہ روزہ کے کتنے قسمیں ہیں فرمد عمر سوم المرضی بار پسندیدہ روزہ جو اللہ کو پسند ہے آپ سے مطلوب ہے آپ وہ رکھیں گے تو عمر اجر اور ثواب ہوگا تو اس کی حالت نہیں اس کی دو قسمیں ہیں نوعین این قسمیں تو اس کی کل دو قسمیں ایک واجبً ایک تو واجب ہے دوسرا مستحب دوسرا مصطحب ہے پسندیدہ روزہ دو تو ایک واجب روزہ دوسرا مستحب روزہ واجب روزہ واجب کے لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے وہ ہاں جی وہ عمال وہ تمام عمل جس کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دینے کے اگر ہم اس کو انجام نہ دیں گے تو ہمیں اس پر گناہ ہے قیامت میں سزا ہے ہاں جی اور مستحب جو ہے اس ان نیک اعمال کو بولا جاتا ہے جس کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر کسی وجہ آسام سے وہ کام نہیں ہو سکا وہ نیک کام تو اس پر ہمیں سزا نہیں ہے تو اسی آسام میں سے جیسے جو ہے جیسے واجب نمازیں پڑھنا ضروری نہیں پڑیں گے تو سزا قیامت میں ہاں جی گناہ ہے اور اس طرح مستحب نمازیں سنت نمازیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہے عجر ہے اگر کس وجہ سے نہیں پڑھا تو آپ پر سزا نہیں ہے گناہ میں دنیا میں بھی اقامت میں بھی دنیا میں بھی گناہ نہیں ہے تو اختیاری ہے کریں گے تو ثواب اور عجر ہے بہت زیادہ نہیں کریں گے گناہ نہیں تو ایسے ہی روزے کی بھی دو قسمیں ہیں ہاں جی واجب روزے کی پسندیدہ روزے کی کچھ روزے واجب ہیں ابھی بتا رہے ہیں کون کون سے روزے واجب ہیں اس کو نہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا اور کچھ روزے مستطاب ہیں رکھیں گے تو ثواب و حاجر نہیں رکھیں گے تو آپ پہلے لئے ثواب ہاتھ میں نہیں آیا ثواب تو نکل گیا آپ کے ہاتھ سے لیکن گناہ نہیں ہے سزا نہیں ہے قیامت میں اور جمع میں بھی گناہ نہیں ہے تو ایک تو یہ ہو گیا پسندیدہ روزے کے دو قسم روزہ یا واجب ہیں یا مصطحب یعنی ثواب ہے باعث ثواب و غیر المرض قسم روزے کیوں ہیں جو غیر المرض ناپسندیدہ ہے اللہ نے وہ روزہ آپ سے طلب نہیں کیا آپ آپ سے بلکہ منع کریں اس طرح کے روزے نہ رکھے جائے تو وہ کیا ہیں والفغیر المرجد ناپسندیدہ روزہ ایزن یعنی بھی اس کی وی اعلیٰ نوئینی دو قسمیں ہیں ناپسندیدہ روزے کے دو قسمیں ایک حرام ایک حرام دوسرا مقروح مقروح ہے حرام کا معنیٰ آپ لوگوں کو بھی پہلے بتایا وہ حرام یعنی وہ تمام کام جس کو کرنے سے شریعت نے منع فرمایا جیسے جوٹھ بولنا حرام یعنی جیت بولنا منع ہے اگر آپ نے بولا تو آپ پر گناہ ہیں غیبت کرنا حرام ہے غیبت ہاں جی اگر کیا تو آپ پر سزا دنیا میں گناہ قیمت میں سزا ہے اسی طرح دھوکہ دینا گناہ ہے حرام ہے ہاں جی اور اس طرح شراب پینا نواز اللہ حرام ہے ہاں کسی بھی مسلمان کو اب بیجا تکلیف حضریت دینا قتل نف کرنا بے حیائی کاموں میں مرتخب ہونا یہ سب حرام ہے یعنی اس کو کرنے سے منع کیا اور نہیں کرنے کا حکم دیا جی اگر آپ نے کیا تو آپ پر گناہ ہے اور قیامت میں اس پر سزا بھی اس کو بلتے ہیں حرام ہاں جی ہر صورت میں آپ نے اس کو چھوڑنا ہے گناہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں جو حرام کاموں کے ارتکاف سے وہ مخروح جو ہے وہ ناپسندیدہ عمال ہے اللہ نے آپ سے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہاں جی آپ سے کہا یہ کام نہیں کرو لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے اگر آپ نے وہ کام کیا اس پر آپ کو سزا نہیں ہے قیامت میں دنیا میں اس پر آپ کو گناہ نہیں لکھے گا ہاں جی گناہ نہیں لکھے گا لیکن جو اللہ کو پسند بھی نہیں ہے کرنے سے تو منع کیا ہے، پسند نہیں ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے تو باقی عمل میں جس طرح دو طرحی ہیں تو ادھر روزے میں بھی دو طرح ہیں کچھ روزہ تو حرام ہے ان دنوں میں روزہ رہنے سے منع کیا آپ روکیں گے تو اللہ آپ سے ناراض نہیں خوش نہیں ہوگا بلکہ الٹا ناراض ہوگا ہاں جی اور کچھ روزے ایسے مخروع ہیں نہیں رکھنا چاہیے اللہ کو پسند نہیں ہے اس پر آپ کو کوئی مطلوب نہیں ہے اللہ نے آپ سے وہ روزہ طلب نہیں کیا اگر آپ نے پھر بھی رکھ دیا تو اس پر آپ کو سزا نہیں ہے عقاب نہیں ہے تو یہ جو ہے مجموعی پر جو ہے پسندیدہ روزے کی بھی دو کچھ میں واجب اور مصعب ناپسندیدہ روزے کے دو کچھ ایک حرام ایک مکرو ہاں جی مقروع کام ہے جس کے کرنے میں آپ کو چندان ثواب نہیں ہے ہم؟ عبادت میں مکروح ہوتی ہے اس میں چندان ثواب نہیں ہے اس کے نہ رکھنا یہ اچھا ہے تو آپ واجب روزے کتنے ہیں جن کا رکھنا ضروری ہے شذف متِ خل واجب صد پس واجب روزے کل چھ ہیں نمبر ایک ان سے کیا ہے ادا و رمضان رمضان کا ادا یعنی خود ماہ رمضان میں آپ صحیح سلامت ہے آپ کوئی بیماری نہیں ہے سفر میں نہیں ہے تو آپ پر رمضان کا روزہ اپنے گھر میں ہے آپ پر روزہ رکھنا واجب ہے تو رمضان کا ادا یعنی رمضان کو اپنے رمضان کے مہینے میں رکھنا جن کے کوئی عذر و نہیں ہے وہ واجب تو پہلا رمضان کا ادا دوسرا وہ قضا ہو اگر آپ رمضان میں اس سفر کی وجہ سے آپ نے افطار کیا یا بیماری کے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے آپ نے افطار کیا تو اس کا بعد میں قضا کرنا اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو قضا کرنا واجب ہے رمضان کا روزہ نفس روزہ واجب لہذا اس کا قضاب بھی اگر آپ نے کسی وجہ شری روزوں کی وجہ سے توڑ دیا تو آپ پر بعد میں اس کا قضاء بھی واجب تو یہ دو روزہ ہو گیا اسی طرح نظر کا روزہ ہاں جی نظر کا روزہ مطلب کیا ہے آپ نے مختلف نظر کی تفصیلات بعد میں آ جائیں گے یعنی جیسے آپ نے مثلاً کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو پروان نگارہ میں جو ہے مثلاً تین دن روزہ رکھوں گا یا ایک دن روزہ رکھوں گا یا میں اگر فلاں بیماری سے شفا پالوں تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا یا جتنے بھی دن کا اپنا نے کیا تو وہ نظر جو ہے اس کو اس روزے کو رہنا واجب ہے ہاں نظر کو پورا کرنا واجب ہے تو نظر و معافی معنیٰ ہو اور وہ جو نظر کے معنیٰ میں اس ملاد وہی عہد کے روزے ہیں اللہ سے عہد کرتے ہیں اللہ نظر استعمال نہیں کیا عہد کیا یا اللہ اگر جو ہم ہیں میں جو تیرے رضا کے مثلا ہاں جی ایک دن روزہ رکھتا ہوں اللہ سے اس طرح وعدہ کیا یا یہی عہد بھی اسی نظر کی کس طرح ہے اس میں بھی اللہ جو ہے اگر میرا یہ نئے کام ہو جائے یا میں اس مشکل سے نجات پاؤں تو میں تجھ سے عاہد کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں مثلاً چند دن روزہ رہنے کا یا ایک دن تین دن جو بھی آپ نے حد کیا تو یہ بھی نظر ہی کے کھاتے میں ہیں قسم میں شامل ہیں تو یہ بھی واجب ہے تو یہ کل تین روزہ ہو گیا اور مختلف کفاروں کے روزے ابھی آئیں گے جو ہے جیسے ایک بندے نے کسی کو نہ قتل کیا غلطی سے یا آمدن غلطی سے قتل کیا تو اس پر دو مہینے کا ہاں جی اگر وہ غلام آزاد کرے غلام آزاد کرنے اس پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ جو ہے ایک تو ان کا دیا دینے والا حکم ہے اس کے علاوہ جو ہے بھی ہے دو مہینہ روزہ رہنے کا ہاں جی اسی طرح جو ہے کفارے کے اور بھی اقسامات ہیں ہاں جی جیسے ایک بندہ جو ہے مثلاً کسی نے قسم کھایا اور قسم کو توڑا تو اس پر جو ہے اس کو قسم کے کفارے ہیں روزے رہنے واجب ہے اگر ان میں غلام آزاد نہیں کر سکا تو روزہ رہنے کا حکم ہے ہاں جی تو اس طرح جو ہے کفارہ ایک مختلف کفاریں ہیں ان کے روزہ بھی واجب ہے ول اعتکاف اس طرح اگر کوئی اعتکاف میں رکھیں تو اعتقاف روزے کے بغیر نہیں ہوتی ہے روزہ احتکاب صحیح ہونے کے لیے روزہ رہنا شرط ہے ہاں واجب ہے لہٰذا جو ہے اور کوئی رمضان میں اتکاف رکھتے ہیں تو رمضان میں تو روزہ ویسے واجب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی سال کے مہینوں میں اگر آپ نے اتکاف رکھا ہے تو اس میں بھی روزہ رہنا واجب ہے روزے کے بغیر جو ہے وہ نہیں صحیح نہیں ہے ویسے خلوت نشینی شمار ہو سکتا ہے ہم اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا تو یہ پانچواں ہو گیا چھٹا ودام المتمتی ہاں جی دمن متمت متمت کی حج تمتو کرنے والا ہاں جی حج تمتو کر دم کی معنی قربانی ہے تو دمت مراد کیا ہے ایک شاعر جو حج تمتو کرتے ہیں حج تمت مراد وہ عادی لکھ حج کی اقسام ابھی سوا تعلق پڑیں گے ان شاء اللہ تو حج کے اقسام ان میں سے ایک قسم کو حج تمتو ہوتا ہے حج تمت ہوتی ہے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں ہاں جی یہاں سے جا کر تو پھر احرام اتار دیتے ہیں پھر جو ہے بیچ میں کچھ عرصہ آزاد رہتے ہیں احرام میں نہیں رہتے ہیں، پھر دوبارہ آر جل حجا کو دوبارہ احرام بنتے ہیں تو پھر دوبارہ پابندی کے شکار ہو جاتے ہیں اس قسم کے حج کرنے والے کو حج حج اس حج کو حج تمتو اور اس بندے کو متمتی کہتے ہیں حج تمتو کرنے والا اس پر ایک جانور کا ذبح کرنا مینہ میں واجب ہے مینا میں واجب ہے ٹھیک ہے اگر اس بندے کو جانور نہ ملے اس کے بعد یا پیسہ کسی وجہ سے جانور نہ ملے تو اس کے لیے تین دن اس کے بعد پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کے لیے دس دن روزہ رہنے کا حکم ہے دس دن اس قربانی کے بدلے میں اس اس قربانی کے بدل میں جو دس دن روزہ رکھیں ان میں سے تین دن وہ ہیں ہم مکہ میں رکھیں گے باقی جو ہے سات دن گھر واپس پہنچ کر رکھیں گے یہ قرآن کی سریحات میں موجود ہے ہاں تو اس تو اس روزے کو جو ہے دا روزے دم المتمتب ہوتے ہیں یعنی حج تمتو کے قربانی کے بدلے میں رہنے والا روزہ وہ روزہ بھی چونکہ قربانی واجب ہے قربانی نہیں مل سکا تو روزہ رہنا بھی واجب ہے تو اس روزے کو وہ تین حجم المتمتی حج تمتو جس پر واجب تھا اس نے جس میں اس کے لیے قربانی کرنے واجب تھا قربانی نہ مل سکے اس پر دس روزہ واجب ہے وہ دس روزے میں سے تین وہی مکے میں رکھنا ہے اور باقی جو ہے ادھر گھر واپس آ کر رکھنا ہے تو یہ کل آپ کو چھ روزے واجب ہو گیا ٹھیک ہے واجب روزوں کی فریج ہو گیا رمضان کا رمدان کا قضا نظری یا احت وغیرہ کا روزہ تین کفارات کا روزہ چار اعتقاف کا روزہ پانچ حج تماتو والے کی قربانی کے بدلے میں روزہ چھ اب مستحب روزے کون سے جی ہیں جن میں ثواب ہے ہمت ول مستحب و مصطف روزے جمیعل آیا سال بھر ہیں راج واجب دنوں کے علاوہ سال بھر آپ مستحب روزے رکھ سکتے ہیں متنعصو مقدن سنتن قربت اللہ اللہ کر یا مستحبتاً قربت اللہ کہ کر یا لین ال بھی ہے قرطِ کر یا نفلن قرطِ اللہ کے کر آپ روزہ کی نیت کر سکتے ہیں تو ولمشتاب روزہ جس میں روزہ رہنے آپ کو ثواب حاضر لیکن اللہ طرف سے پابند نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن ثواب رہنا ثواب ہے تو ولمشتاب جمی الیام سال بھر ہیں تمام دنوں میں ہیں اللہ مایہ مگر وہ آیام جن میں روزہ رہنا حرام ہے وابنی سے بتا رہے ہیں اور یکر ہو یا ان دنوں میں جن میں روزہ رہنا مقروح ہے ان میں آپ روزہ نہ رکھیں ہاں چونکہ وہاں تو حرام یہ مغرب ہے اس کے علاوہ باقی واجب روزے کے دن جیسے رمضان میں تو واجب ہے تو اس کے علاوہ باقی سال بھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ان میں روزہ رہنا مستحب ہے اب حرام روزے کون سے ہیں ہاں جن میں روزہ رہنے سے آپ کو الٹا گناہ آ رہا ہے اللہ اللہ راضنی اور اللہ نے منع کیا روزہ رہنے سے وال حرام سو ملین حرام روضہ نمبر ایک دونوں عید کے دن روزہ رہنے عید قربانی اور عید فطر رمضان کی جو عید ہے ہاں ان دونوں دنوں میں روزہ رہنا حرام ہے یہاں لن کھانے کو کہا وہ سوم ایام تشریق اور روزہ رہنا ایام تشریح ایام تشریق سے ایام یوم کی جامع ہے ایام تشریق سے مراد کیا ہے مائع ذی یعنی قربانی کے جو مہینہ ہے اس کے جو ہے اس میں گیاران بارہ تیرہ ان تین ذی کے کی دس تاریخ یوم النا حر بولتے ہیں اس متعید ہو گیا روزہ رہنا حرام ہے اس کے علاوہ گیارہ بارہ ذی جا کو بھی روزہ رہنا حرام ہے ان تین دنوں میں روزہ رہنے سے منع فرمایا تو ان تین دنوں کو ریا میں تشریق بولتے ہیں ہاں جی تو ان میں بھی روزہ رہنے سے منع فرمایا تو یہ جو ہے اور اس کے علاوہ وہ سو میں یوم شیک بھی نیت رمضان روزہ رہنا شک کے دن میں نیت شعر میں رمضان کے روزے کے نیت سے تو یوم شیخ سے مراد کیا ہے ابھی رمضان کے مہینہ بھی آ رہے ہیں ہاں جی ماہ شعبان کا جو آخری دن ہے چاند ہمیں معلوم نہیں کل چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا کل چاند نظر آئے تو کل یکم ہے چاند نظر نہ آئے تو کل یکم نہیں ہے تیس تیسواں تاریخ ہے تو آپ کو ہو ہوگا تو آپ نے جو ابھی روزہ چاند نظر نہیں ہے چاند کے نہیں ہو اب اپنی طرف سے اس شک کے دن میں جو کہ تیسواں تاریخ بنتا ہے رمضان شابان کا اس میں آپ نے رمضان کے نیت سے روزہ رکھ دیا آنسو مغدن مینشارِ رمضان آذان لجو قبطہ اللہ کہہ کر آپ نے نیت کر کے روزہ رکھا یہ حرام ہے کیونکہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے کچھ پتہ ہی نہیں چاند نظر آئے گا تو واجب ہے رمضان ہو چاند نظر نہیں ہے تو وہ تو جو ہے وہ معاشان ہے اس میں روزہ واجب نہیں ہے سننا ضرور ہے لہذا وہاں شک کے یومن شک کے دن جو ہے تیسواں تاریخ بنتی ہے عام طور پر اس میں روزہ رہنا واضح ہاں حرام ہے رمضان کی نیت روزہ رہنا آرام ہے لیکن اگر آپ نے اسی یومش کو تیسر شاہان کو نفل روزہ رکھا چاند کا کوئی اعلان نہیں ہوا تو آپ نے نفل روزہ رکھا بعد میں تو پھر بعد میں شاہ اگر چاند نظر آئے تو یہ آٹومیٹکلی رمضان میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر چاند نظر نہیں آیا تو اس روزہ میں جو ہے آپ کے لیے نفل روزے کا ثواب مل جائے گا اس کے علاوہ وہ سومن نظری اور نظر کا روزہ لیے معاشرتی کسی گناہ کے خاطر مگر ایک بندہ یوں نیت کریں کہ اللہ نوضو اللہ اللہ اگر مجھے فلاں گناہ کر سکا فلاں آدمی کا اگر میں انہیں قاتل کر سکا نا حق تو میں تین دن روزہ رکھوں گا مثلا فلاں گناہ اگر کرنے میں میں کامیاب ہو گیا تو میں تین دن مثلا دو دن ایک دن جو بھی روزہ رکھوں گا اس طرح نیت کرنا بھی حرام ہے ہاں جی اس طرح کے روزہ بھی حرام ہے اس کے علاوہ جو ہے مقروع روزے ہاں جی حول اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اس پر گناہ نہیں ایک کیا ہے نغرو رضو سوم المت وہ شاخ جو نفلی روزہ رکھا ہوا فی سفری سفر میں واجب روزہ نہیں نفلی روزہ رکھا ہو کل فتن جب کہ تکلیف ہوتے ہوئے مشقت ہوتے ہوئے نفلی روزہ رکھنا مخروع ہے ناپسند اللہ کو اللہ نے سفر میں واجب روزے کو کھانے کا اجازت دے دی دیا تو آپ جو ہے تکلیف ہوتے ہوئے نفلی روزہ رہنا یہ مخروع ہے ایک وہ سوم دیا اللہ تامن اور روزہ رہنا اس جس کو دعوت دی جائے کسی کھانے کا وہ متنفل اور آپ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے آپ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے ہاں جی مجھتاف سنر روزہ کہ آپ کسی گھر میں پہنچاؤں نے آپ کو کھانا چاہیے کچھ بھی پیش کیا اور آپ بولے میں روزہ رکھا ہوں بول کے یا جوٹھ بول کے ناجولہ میں کھانے کو جی نہیں کاٹتا بول کے افطاری نہ کرنا یہ مخروح ہے وہاں حکم یہ ہے خاموشی سے کھا لیں اس کو پتہ ہی ہونے نہ دیں کہ میں روزہ رکھا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ روزہ سری عمل ہے اللہ اور آپ کو پتہ ہے جس کو پتہ ہونے ہی نہیں دینی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اس میں موبائل میں ٹیم نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ بقیہ شومِ ہم کل دوبارہ توجہ دیں گے